السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اس کے لیے جی حضرت تشریف لے گئے تو کیا اگر آپ کو یاد ہے کہ کہاں پہ سبق چل رہا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خود تو تالیلات مکمل ہو چکی تھی اور گردانیں ابھی چاہیے تھی اعلی و غالباً ایسے ہی ہے ٹھیک ہے تو آج ہم جو گردانے رہتی ہیں تو ان کو ذرا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں سفر نمبر بارہ بحث نفی جہم و نام تاکید بنون تاقید ثقیلا و خفیفہ تو یہ قولو تو آپ پڑھ چکے کیسے مراحل سے گزر کے یقول نہ اسی طرح قالا کے لیے بھی آپ نے پڑھ لیا تو اب مظاہرے کی تعلیمات کے بعد جو ہمیں شکل حاصل ہوئی ہے وہ یقول ہے اگلی گردانے اسی یقول سے ہم جو ہے بنائیں گے اس میں تبدیلیاں بھی انہی کے مطابق مثال کے طور پر نفی جاہد بلم کی گردان بنانی ہے تو مزارے کے شروع میں لم لگا دو اب یقولو سے کیا ہونا چاہیے لم یقول کیونکہ لم آخر میں جزم دے گا لیکن اب دو حروف جمع ہو گئے واؤ اور لام دونوں ساکن ہیں اور ان میں سے پہلا مدد بھی ہے تو لہذا رہلے ساکن کو حذف کر دیا تو کیا بن گیا لم یقول ٹھیک ہے تو یہ تو جہاں بھی یہ رکاوٹ ہوگی تو وہاں پہ یہ حزف ہی رہے گی وہاں یہ لام کا سکون ختم ہوگا اس کو کوئی نہ کوئی اس پہ حرکت آئے گی تو پھر واؤ بھی واپس آ جائے گی دیکھیے میں ذرا گردان کو پڑھتا ہوں آپ بھی دیکھیے کتاب کی طرف لم یقل لم یقولا لم یق تو دیکھیے لم یقل جو ساکن ہے واؤ ہزف ہے لیکن یقولا اس میں لام پہ حرکت آئی ہے تو واؤ بھی واپس آ گئی ٹھیک ہے تو آخر سے نون اعرابی جزم کی وجہ سے گر گیا لم تقولا لم تقلنا لم اقل لم نقل تو اگر آپ جیسے ہم نے عیسہ اول کے اندر ان گردانوں کو یاد کرنے کی مشق کی تھی اگر آپ اسی طریقے سے کر لیں تو بہت ہی بہتر رہے گا اور امید ہے کہ وہ طریقہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے گردان پڑھے صرف سادہ سیخوں کے ساتھ جیسے ہم نے بھی پڑھے اور پھر ترجمے کے ساتھ اور پھر سیوا اور ترجمہ اور مکمل بحث اس کی پوری تفصیل کے ساتھ چنانچن میں چند سیوے جو ہے ہر ایک کے شروع کے چند سیوے پڑھ کے بتا دیتا ہوں پھر آپ نے خود مشق کرنی ٹھیک ہے لم یقل نہیں کہا اس ایک مرد نے لم یقولا نہیں کہا ان دو مردوں نے تو یوں ترجمے کے ساتھ پڑھیں پھر لم یقل نہیں کہا اس ایک مرد نے دو مرد نفی جہدیل مستقبل معروف اسی طرح مجبول کی گردان تو یقالو قالو مزار مجہول کا سگا ہے یو سے یقالو یہ ہم نے پڑھ لیا اس کی طرف اب دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں یقالو جب اس کے شروع میں لم لگایا تو آخر میں جزم آئے گی تو کیا ہو جائے گا لم یقال اب لام بھی ساکن الف بھی ساکن پہلا ساکن مدہ ہے لہذا اس کو گرا دیا تو کیا بن جائے گا لم یو قال. थीके? تو قاعدہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے لم یقل کیسے ہو گیا ایک تو اس میں یقالو والا قاعدہ جاری ہوا اور دوسرا اجتماع ساکنین والا تو تب جا کے یوک والو سے یہ شکل بنی ہے لم یقل ٹھیک ہے لم یقل کا مطلب ہے نہیں کہا گیا وہ ایک مرد سیوا واحد مذکر غائب بحث نفی جاہد وال مجبول لم یو تو یہاں چونکہ لام ساکن نہیں الف اس کو حذف نہیں کریں گے کیونکہ دو ساکن جمع نہیں ہو رہے ٹھیک ہے لم یو قالو لم تقل لم تم یو قلنا اسی طرح لام تاقیر بنون سقیلا کی گردان چنانچے یقول اس کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے اور لام تاک بنون سکیلا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں کیا ہے شروع میں لام لگا دو اور آخر میں کیا ہے جی نون سکیلا جسے نون مشدد بھی کہتے ہیں تو آخر میں وہ نون لگا دو یا خفیفہ یقول یہی طریقہ پڑا ہے نا لام تاقیب بن انسکیلا بنانے کا تو کیا بن جائے گا لقول تو واؤ کو یہاں بھی حذف نہیں کریں گے اس لیے کہ لام ساکن نہیں دو ساکن جمع نہیں لقول اس میں دو تاکید کی عرف ہے لہذا اس کا ترجمہ بھی دو تاقیدوں کے ساتھ کریں گے ضرور ضرور کہے گا وہ ایک مرد سیغ واحد مذکر غائب بحث نام تاقید بن سکیلا معروف لا یقنی یہاں نون اعرابی حزف ہو گیا اور نون تاقید اس کی جگہ پہ لگایا گیا ہے ضرور ضرور کہیں گے وہ دو مرد سیغ تسنی مذکر غائب بحث نام تاکید بن سکیلا معروف اس طرح یقالو اس سے لا قالا لا لا اور جنگوں میں الفات سے پہلے ان میں نون خفیفہ نہیں آتا باقی آٹھ سے میں آئے گا وہ اس طرح کے مظاہرے کے شروع میں نام تاکیب مفتو اور آخر میں نون خفیفہ لطا دو تو سے لا يقولن لا يقولن مجہول کی صورت میں لَا اور ترجمہ اس کا بھی بالکل وہی ہوگا لَا ضرور ضرور کہے گا قالن کا ترجمہ ضرور ضرور کہا جائے گا وہ ایک مرد صفحہ نمبر تیرہ پہ امر کی بحث امر کا قاعدہ تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ امر حاضر معروف بنانے کا خاص قائدہ اور ہے اور امر کے باقی تمام سیو کے بنانے کا قاعدہ اور ہے باقی سیو کا قاعدہ کیا ہے شروع میں لام امر مقصور لگا دو اور آخر میں جزم اور امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ شروع سے علامت مزارع کو گرا دو اگر بعد والا حرف ساکن ہے تو آخر میں جزم اگر بعد والا حرف متحرک ہے اور اگر بعد والا حرف ساکن ہے تو شروع میں حمزہ وصل عین کلمہ کی حرکت کو دیکھ کر اس پر حرکت لگائیں گے آئین کلمہ اگر مضمون ہے تو حمزہ وصل کو بھی ضم گے آئین کلمہ اگر مقصور یا مفتو ہے تو حمزہ وصل کو دونوں صورتوں میں کسرہ دیں گے یاد ہے نہیں یہ باتیں اب دیکھتے ہیں ہم عمر کی گردان دیکھیے یقول سے عمر بنایا شروع میں لام امر مقصور اور میں جزم تو لام بھی ساکن بھی ساکن تو واؤ مدہ ہے اس کو حزف کر دیا تو کیا بن گیا لیکول لیکولا آخر سے نون ایرا بھی حضف ہو گیا لیقول اس میں آخر سے نون عرابی کو حزف کر دیا لیتا لی لی اب حاضر کے شبوں میں لام نہیں لگ گئے نا کس سے بنا تقول کس سے بنا تقول شروع سے علامت مزارے تا کو ہٹا دیا چونکہ بعد والا حرف یعنی قاف متحرک ہے تو آخر میں لام کو ساکن کر دیا تو تکولو سے کیا ہوا قول تکولو سے کیا ہوا قول اب دو ساکن جمع ہیں اور ان میں سے پہلا ساکن یعنی وا مد ہے تو اس کو گرا دیا کیا بن گیا قل کل ہو احد قل کل برب الفلق تو یہ یہ قل ہے اب سمجھ آئی بات آپ کو قل کہہ دیجئے <laughs> جی Allah, پر اگر یہ باتیں آپ نہ پڑھیں تو آپ کو کیا پتا کہ قل کیا ہے پھر تو آپ نے وہی قل جو آج کل دیہاتوں میں قل ہوتا ہے جی بس اس کا قل کرو اور اس کو نسیم منسیا کر دو ہے。قل کر لیا کھا پی لیا اور ختم ہے جی <laughs> شہروں میں بھی ہوتا ہے شہروں میں یا شہروں میں؟, میں بھی ہوتا ہے کلو جہالت جہاں بھی ہے وہاں ہوتا ہے یوں کہنے؟ جہالت یہاں بھی ہے وہاں جاہلانہ اب لمآ کرے آج مجھے ایک ساتھی بتلا رہے تھے کہ ایک بچہ فوتو ماسوم بچہ ایک آدمی کا اب کیا ہے کہ کئی دن بےچارے بڑے بڑے ہسپتالوں میں لے کے ان کو پھرتے رہے اس بچے کو غالباً دو تین سال کی عمر ہوگی بچے کی تو اب اندازہ کریں کتنا خرچ ہے آج کل تو وہ بےچارا ویسے بھی بہت غریب سے ہے. محنت مزدوری کرتا ہے اب بچہ فوت ہو گیا ہے. اور آج ہمارے ایک ساتھی ان سے ملنے گئے کہتے ہیں کہ تقریباً دو سو کے قریب افراد وہاں پہ موجود تھے آج غالباً تیسرا یا چوتھا دن ہے تو جب تک پل نہیں ہوں گے تو یہ افراد وہاں پہ موجود رہیں گے اب اندازہ کیجیے کہ پہلے بچے کے اوپر کتنا خرچ ہوا اور جو تھوڑا بہت باقی بچا ہے تو وہ ادھر خرچ ہو جائے گا حالانکہ وہ معصوم بچہ وہ جنت کی چڑیا ہے اس کے کی لیے کیا ضرورت ہے ان خرافات کی جی تو کیسے آج ہماری عقلوں پہ پر پردہ ہے نماز کی اڑوا نہیں فرائض کی فکر نہیں اور رسومات کو ایسے ضروری سمجھ کے اور پھر اس میں کوئی احساس اور کوئی خیال ہی نہیں رہتا بجائے اس کے کہ کچھ تعاون کی جائے کچھ معاونت کی جائے اور نیت کے گھر کو چولہا بھی نہ جلانے دیا جائے اس کی بجائے وہاں مہمان بن کے بیٹھ جانا تو کوئی اچھی بات نہیں اللہ نب العزت ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے جی قل سمجھ میں آیا یہ والا کھی کولا یہاں و حسف نہیں کریں گے اس لیے کہ نام متحرک ہو چکا ہے ٹھیک ہے کل کولا کولو کولی کولا کل تو یہ چھ سیزیں امر حاضر معروف کا خاص فائدہ ان میں جاری ہوا ہے لی پل لی اسی پرانی کے مطابق ہے اور اس دردان کو یاد کرنا اس کے لیے ذرا زیادہ توجہ چاہیے کہ کہاں لام ہے اور کہاں پہ لام نہیں لگانا ٹھیک ہے لیپل لی تل لی کل کو لی اپل لینا ٹھیک ہے چاہیے کے کہے وہ ایک مرد امر معروف کولو چاہیے کہ کہ وہ, وہ سب مرد سیوا جمع مذکر وغیرہ بحث امر معروف لیتاد بحث امر معروف لتا چاہیے کہ کہیں وہ دو عورتیں سیخت تسلیم اور نسوائے بحث امر معروف چاہیے کہ کہیں وہ سب عورتیں سیخت جمع اور نسوایت بحث امر معروف کل کہ مرد ٹھیک ہے اب یہاں چاہیے کہ نہیں لام نہیں اس لیے چاہیے کہ نہیں میں نے اس لیے یہاں تک جے گردان پڑھ کے آپ کو سنا دوں تو اس کو بھی آپ نے ویسے ہی یاد کرنا ہے پہلے سادہ انداز سے صرف سیگے سیگے لیکولا قول آخر تک پھر ترجمے کے ساتھ لیے لیکولا چاہیے کہ دو مرد اور پھر مکمل تفصیل کے ساتھ لیکل چاہیے کہ کہے وہ ایک مرد سیگا واحد مسکر غائب بحث امر معروف اسی طرح امر مجہول کی گردان اور لیکن مجہول کے تمام आता میں لام آتا ہے صرف معروف کے حاضر کے سیو میں لام نہیں آتا یہ بات یاد رکھنی ہے ورنہ آپ جب کوئی سیوے پڑھنے شروع کریں گے تو پھر آپ نے سب کے شروع میں لام لگا تیروں میں لام نہیں آتا ٹھیک ہے بھی سبق سے فارغ ہو کے تو آپ نے اس کی مشق کرنی ہے ٹھیک ہے نا اور کتاب سے دیکھ کر بھی پڑھیں اور پھر زبانی پڑھنے کی بھی کوشش کی. کا سیگا ہے اور مجہول کا وزن آپ نے ابھی دیکھا یو قالو ہے اور امر بنانے کا طریقہ ہم نے اس پہ جاری کیا شروع میں لام امر مقصور اور آخر میں جگہ میو فالوں سے کیا ہوا